جی جناب حضرت جی کون سا سوال حضرت ہے جی جہازوں میں ہم جب جاتے سعودی ایئر لائن کے اندر اور, اور, اور دوسرے جہازوں میں تو کھانا ملتا ہے وہاں پر جہازوں میں کیا ملتا ہے کھانا جو کھانا سرف کہا جاتا ہے سرو کیا جاتا ہے وہ گوشت مرغی دیتے ہیں چکن دیتے ہیں جی. امیرٹ سعودی ایئر لائن اور دوسرے امان پاکستان جو مسلم ایئر لائنز ہیں جی ان کا کھانا کیسا और दूसरी है जो बाहर मिलती है उसमें एनिमल फैट्स भी होती हैं बाहर की चॉकलेट बहुत सारी चॉकलेट होती है जी उसका खाना कैसा है यानी माशाला आप तो डॉक्टर हैं ये तो सब चीजें आपसे पूछते हैं था हम आप डॉक्टर मौलवी से पूछे तो बड़ी अजीब बात है सुनिए आप ये बताइए आप जब सफर करते हैं तो क्या उसी व टिकट लेते हैं एयरपोर्ट पर या पहले से लेते हैं क्या करते हैं पहले से लेते हैं ना उसमें लिखवा दो वेजिटेरियन گوشت کھانے کی نوبت ہی نہیں ہے جب آپ ٹکٹ بک کرتے ہیں تو ٹکٹ میں ہی ڈال دیجئے کہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا ویجیٹیرئن مجھے چاہیے اور بالکل ایئر ہوسٹل آپ کی سیٹ دیکھ کر آپ کے سیٹ تک پہنچائے گی بھئی ویجیٹیرئن ہے آپ جی لگیے کھا لیے جی آپ تو اس میں گوشت کو کھانے کی ضرورت نہیں آپ کو مثلا مثال کے طور پر سعودی عرب کی یہاں سے فلائٹ چلتی ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کھانا کہاں سے لیتے تو انہوں نے کہا جی کراچی میں ہمارا کانٹیکٹ ہے اور یہ ہمیں کھانا دیتے ہیں. اب اغلب گمان یہ ہے کہ جی, کراچی سے اگر کھانا لے کے جاتا ہے تو کراچی میں حلال ٹھیک ایک فلائٹ جو سعودی عرب سے آ رہی ہے اب وہ اس نے اگر کھانا سعودی عرب سے لیا تو اب میں بتاؤں آپ کو سعودی عرب میں بھی یہ مشینی سلسلہ جو ہے یہ جاری ہو گیا جو پہلے مذہب خانے تھے جو ہاتھ سے ذبح کرتے تھے یہ وہاں ابھی دو تین سال پہلے اس کی مومانت ہو گئی کہ کوئی آدمی گھر میں ذبح نہیں کرے گا پہلے تو ہمارے مسلمان بھائی آپ کو ذبح کر کے دے دیا کرتے تھے مرغی آپ جا کر کے گھر میں اس کو پکا سکتے تھے اپنے سامنے آپ ذبح کروا رہے ہیں کہ آدمی کو این القین ہوتا یہ تو اس میں بھی اب انہوں نے ادارے بنا دی ہیں اور ساری مرغیاں جو ہے وہ وہیں سے آتی ذبہ نہیں کر سکتے اب سب سے زیادہ سعودی عرب کو مرغی سپلائی کرنے والا ملک ہے برازیل ٹھیک ہے یہ جو البیک ہے سعودی عرب میں جسے اللہ تعالی ہم پر رحم فرما حاجی حضرات احرام پہنیو البیک کا اس کی مرغی کھاتے ہیں میں نے اس کی دکان پہ جا کر دیکھا کہ مرغیوں کے جو کیا نام ہے بیگ ہوتے ہیں جس میں وہ مرغیاں پیک ہوتی ہیں اس میں برازیل لکھا ہوا برازیل سے مرغیاں آ رہی ہیں مجھے بتائیے کہ تیس لاکھ آدمی اگر مرغی کھائیں بیس لاکھ تو مرغی کھائیں گے روز تو یہ بیس لاکھ مرغی برازیل کون سے کسائی سے ذبح کرتا ہوگا کس سے ذبح کرا آسٹریلیا کے بکرے آتے ہیں کس سے ذبح کرتے ہوں گے یہ احرام پہنے ہوئے حج کی نیت کیے ہوئے ہیں اور ہمارے نزدیک تو حرام کھا رہے ہیں تو کیا بنے گا حج کا یہ تو ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ میاں حج تو ہم کرتے ہیں جس طرح بھی کرتے ہیں. مگر اس میں اللہ کچھ نیک بندے ایسے ہوتے ہیں جن کے توفیل اللہ تعالیٰ ہمارے جیسا حج قبول کر ہم کا حج کر پاتے ہیں اب مجھے بتائیے آپ کے حرام گوشت کھا رہے ہیں آپ احرام کی حالت میں تو آپ کے حج کا کیا ہو کہ آپ سبزی یا چھولے اور کھائیں تو کیا آپ مر جائیں گے ہم دو دو مہینے کا سفر کرتے ہیں. نہیں کھاتے کوئی ٹھیک نمک سے روٹی کھا لیں دہی سے روٹی کھا لیں ایک روٹی آدمی کھا لے جتنا اس کو زندہ رہنے کے لیے ضرورت ہے تو اس میں تو کوئی پریشانی آدمی کی نہیں ہے ٹھیک تو ہم جہازوں میں گوشت کھانے سے بچتے میں ایک دفعہ برطانیہ کے دورے پہ تھا وہاں سے جب واپس آیا تو میں جدہ آ رہا تھا ہمارے فوجی تھے کوئی ٹریننگ کے لیے برطانیہ گئے وہ بیچارے احرام باندھے مجھے مولوی سمجھ کر کے مجھ سے مسئلے پوچھے انہوں نے کہ احرام کی نیت کہاں کرے وغیرہ وغیرہ مجھے حیرت ہے کہ بےچارے آرمی کے افسران تھے جو ٹریننگ پہ گئے تھے اور احرام پہنے ہوئے تھے اور برٹش ایئر ویز کا گوشت کھا رہے تھے بتائیے آپ تو اس لیے ہم ان پر اعتماد نہیں کرتے اور میں شاید پہلے ایک میٹنگ میں بتا چکا کہ گوشت کے احکامات اسلام میں بڑے سخت ہیں لوگ تو مجھے پسند نہیں کرتے باہر دنیا میں کہ مولانا بہت مشکل اسلام پیش کرتے لوگوں نے اس کو کتنا آسان کر دیا سعودی عرب کے وہاں کے مولویوں نے یہ کہا کہ بھائی یہ یعنی کھلے آم یہ بسم اللہ شریف پڑھتے ہو نہ پڑھتے ہو جب تم کھانا کھاؤ نہ بسم اللہ چاہے وہ حرام ہی کیوں نہ ہو تم بسم اللہ پڑھ لو اگر انہوں نے بسم اللہ نہیں پڑھا ہمارے شرم مسئلہ یہ ہے کہ کوئی چیز حرام آدمی کھائے یقیناً گناہگار گار بدکار بے کار لیکن حرام چیز پر بسم اللہ پڑ کے کھائے گا تو کافر ہو جائے گا شراب پینا حرام ہے خدا نہ خاص کسی نے بسم اللہ شریف پڑھ کر شراب پی ہو جائے گا اس کو تجدیدی ایمان تجدید نکاح کرنا تو یہ عرب والے کیا تعلیم دے رہے لوگوں? حرام گوشت پر بسم اللہ پڑھیں تو وہ حلال ہو جائے اصل مسئلہ یہ ہوا پوری جڑ تک پہنچے اس کی تصدیق تک کچھ نو مسلم حضرات تھے وہ ذبح کرتے تھے جانور حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا اللہ یا اللہ علیہ اب ابھی, ابھی اسلام لائ کچھ وہ طریقے اور کرائن سے واقف نہیں زبحا تو وہ کرتے ہیں فرما تم ایسا کرو کہ بسم اللہ پڑھ لیا کرو یہ اس گروہ کے لیے تھی ایک بات مخصوص جو نو مسلم تھے وہ جو زبا کر کے گوشت دیتے اس وقت حضور نے فرمایا تھا کہ تم بسم اللہ شریف پڑھ لیا کرو یہ اعلان عام نہیں کہ امریکہ لندن میں جتنے بھی حرام ہے وہاں اور اس کو جناب بسم اللہ شریف پڑھ کر کے کھا لو حرام پر بسم اللہ شریف پڑا گیا تو آدمی دائرے اسلام سے خارج ہو جائے گا ایک بات ہماری یہاں گوشت کا مسئلہ یہ مشکلات نہیں میں بتاؤں آپ اتنا وہ ہے حساس حساس ہے گوشت آدمی کے بدن میں جا کر اس کے بدن کا حصہ بنتا ہے اور وہ حصہ جو حرام سے بنے سرکار کا ارشاد ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا تو وہ گوشت جیسے گوشت مسلمان نے زبہ کیا مسلمان لے کر آیا بیچنے والا اگر غیر مسلم ہے گوشت حرام ہو جائے گا ہم اس سے نہیں لیں گے یہاں تک کہ مسلمان کی نظر سے ایک منٹ بھی اوجھل ہو جائے تب بھی وہ گوشت آرام رہے گا آرام حلال نہیں ہوگا ہمارلی تھرو پراپر چینل آئے بتدریج جس نے زبا کیا وہ مسلمان ہو گوشت لانے والا مسلمان ہو گوش فروت کرنے والا مسلمان ہو کھانے والا تو مسلمان ہے تب یہ ہوگا اس میں اگر ذرا سا بھی نظروں سے اوجل ہو جائے تو وہ گوش ہمارے نظری حلال رہتا ہی نہیں اس کے سارے احکامات ہماری فقی کتاب میں موجود ہیں اچھا یہ کیوں کہا گیا یہ ہم پیش کر رہے ہیں آپ کو آپ بظاہر اس کو مشکل سمجھ رہے ہیں بلکہ آپ کو حرام سے بچانے کی ہمیں فکر ہم خود بھی حرام سے بچیں اور آپ کو بھی حرام سے بچائیں اور لوگ اس کو تنگ نظری سمجھتے ہیں. اب میں آپ کو اپنا مشاہدہ بتاتا ہوں ہالینڈ ہمارے بھائی تھے جو یہ ہوٹلوں کے مالک تھے تین چار ہزار آدمی کہ آپ ہماری دعوت قبول کریں میں نے کہا میں دانا دعوت کھاتا نہیں آپ کو برا لگے یا بھلا لگے میں آ جاؤں گا صرف آپ چائے پلا دیں مجھے کہا چلیے چائے کی دعوت قبول کر لیں میں ان کے یہاں گیا سارے ریسٹورینٹ والے وہاں موجود تھے اب خود ہی انہوں نے بات نکالی میں تو چاہتا نہیں تھا کہ اس کو چھیڑ اور. اور پھر کہنے لگے کہ مولانا تو بڑا سخت اسلام لاتے ہو پاکستان سے. اچھا کن لگے خود اعتراف کیا یہ مسلمان ہے, اعتراف کیا کن لگے جب ہوٹل میں رش ہوتا ہے تو آپ کہنا کہ خنزیر اس کڑائی میں تلا جائے مرغی اس کڑھائی مچھلی کن لے کی اتنی فرصت نہیں ہوتی جس کڑائی میں خنزیر تلتے اسے مچھلی تل دے جس مچھلی تلتے اسی مرغی تل دیتے اور رش اتنا ہوتا ہے کہ سب ایک ہی کڑھائی میں تل کے اور دے دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد کن لگے تلتے رہتے ہیں جب یہ آ, کیا کہتے ہیں تیل اور گھی بالکل سیاح ہو جائے اس کو بھی الگ رکھ لیتے ہیں میں اس کا کیا کرتے ہیں کہنے لگ اس کو یہ جو میک اپ کرنے والے ہیں لیپا تھوپی کرنے والے کا کاسمیٹک کہتے ہیں شاید نا کہنے لگ وہ کمپنی ہم سے لے جاتی ہیں وہ خرید کر کے اس چربی کو اس گھی کو وہ اس کو پروسیس کر کے اور اس کو وہ میک اپ کے سامان میں استعمال کرتے ہیں یہ لئے کہتے ہیں نا آم کے عام اور گٹلیوں کے دام جی وہ تیل بھی ضائع نہیں جاتا تو ایسی مرغی یا ایسی مچھلی کس طریقے سے آپ کھائیں گے زیزانے کے اس لیے ہم یہ اپنا کیا کرتے ہیں کچھ ایسی چھوٹی موٹی چیز کھانے کے لکھتے اب سعودی عرب ہے کتنی دور آج کل گھر سے پیٹ بھر کے کھا کے جائیں جدہ تک بھی کھانا ہزم نہیں ہوگا سمجھ گئے تو یہ اتنے چھوٹے لمبے سفر کچھ نہ کچھ اپنے ساتھ رکھ لیں کھانے کے لیے ان کا کوئی چیز استعمال نہ کریں یہاں سے جوس پیتے رہیں یا ایسی چیزیں پیتے رہیں جیسے جوز ہیں یا مختلف قسم کے رس ہیں وہ بند پیکٹ آتے ہیں اس میں کسی کا ایبام نہیں ہوتا اس لیے حرام سے بچنے کے لیے یہ کام آپ کو جہاں بھی آپ جائیں اس سے بچنا ہوگا اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے